चलिए جی اسماع موصولہ آج کا سبق اگر ریکارڈنگ کرنی ہے تو کر لیجیے رول نمبر بارہ ٹھیک ہے اور ان کے لیے وہ اس کا انتظام کرتے ہیں بیچارے کئی دنوں سے شاید بیمار بھی تھے رول نمبر رول نمبر چار کے لیے جی اسماع موصولہ آج کا سبق دیکھیے جی اسماعی موصولہ کتنے ہیں اللہی اللہ دان اللہ دین اللہ دین اللہ تی اللہ تعٰ اللہ تعینِ اللہ تی ٹھیک ہے تین مذکر کے لیے ہیں تین منس کے لیے ہیں ٹھیک ہے پھر آگے یعنی مفرد تسنیاں جمع ہے تین مذکر کے لیے تین منس کے لیے اور آخر میں جو تین لکھے ہوئے ہیں ما, من اور ایون تو یہ سب کے لیے ہیں وائس اوکے okay. سب کے لیے مکسلر سکائب جی جی ٹھیک تو اسماع موصولہ یعنی جو اسماع موصولہ ہیں وہ کیا ہیں اور کہتے کہ اس کو ہیں اسماع موصول کہتے ہیں کہ اس میں موصول وہ اسم ہے جو جملہ کا پورا جز بغیر صلا کے نہیں ہوتا یعنی جو جملے کا جز نہیں بن سکتا جب تک اس کے ساتھ کوئی اور حصہ نہ بن جائے سمجھ آئی بات اس میں موصول یعنی اس میں موصول وہ ہے وہ اسم ہے کہ جو جملے کا یعنی مکمل جملے کا جز اس وقت تک نہیں بن سکتا اس وقت تک اس کا جز کامل جملے کا جز نہیں بن سکتا جب تک کہ اس کے ساتھ کیا ہے سلے کو نہ ملا دیا جائے اس میں موصول وہ اسم ہے کہ جو مکمل جملے کا کامل جملے کا جز نہیں بن سکتا جب تک کہ اس کے ساتھ سلے کو نہ ملا لیا جائے یعنی اس وقت تک یہ اس کا جز بھی نہیں ہوتا کامل طور پر نہیں بن سکتا جب تک کہ اس کے ساتھ سلے کو نہ ملا لیا جائے کسی اور چیز کو نہ ملا دیا جائے, جائے گویا اس میں موصول ایک نامکمل جز جملے کا ایک نامکمل جز ہوتا ہے جب تک کہ اس کے ساتھ سلے کو نہ ملا دیا جائے موصول کے لیے کیا ہوتا ہے سلا چاہیے ہوتا ہے یعنی اس میں موصول جہاں پر بھی آ جائے گا اس پر بات مکمل کبھی بھی نہیں ہوگی بلکہ وہ کیا ہوگا ایک تشنگی اس میں رہ جائے گی ایک نامکمل بات ہوگی کہ ہمیشہ جہاں کہیں بھی آئے جملے کا آنا کیا ہوگا ضروری ہوگا کیا چیز اس میں موصول اس میں موصول وہ ہے یا نا مک... وہ نامکمل جملہ ہے کہ جب تک اس کے ساتھ صلاح مل جائے اس وقت تک کیا ہے یہ ہے کہ یہ اس وقت تک یہ کامل جملے کا حصہ نہیں بن سکتا جب تک اس کے ساتھ صلا نہ مل جائے مثال کے طور پر جا الدی ابوہ عالم جا الدی ابو ہو عالمن یہ ایک پورا ایک مکمل جملہ ہے بتاتا ہوں جا الدی ابو عالمن یہ ایک مکمل جملہ ہے کہ آیا میرے پاس ایسا شخص کہ جس کا باپ عالم ہے جا الدی ابو ہو عالمون. میرے پاس ایسا شخص آیا کہ جس کا باپ کیا ہے عالم ہے اب جا اللذی تو موصولہ میں سے ہے الزذی جیسے آپ ابھی پڑھیں گے کہ اسمایہ مصولہ کتنے ہیں ان میں سے ایک الزی بھی ہے تو الزی آ گیا ہے اور ہم نے کہا کہ اسمایہ مصولہ وہ ہوتے ہیں کہ جو کیا ہیں مکمل جملہ نہیں ہوتا بلکہ کامل جملے کے ایک جز بھی اس وقت تک نہیں بن سکتا جب تک کہ اس کے لیے صلا نہ آ جائے اب اگر کوئی شخص اتنی سی بات کہہ دے کہ جا اللہ آیا میرے پاس وہ شخص یہاں تک بات کہہ دے کر چپ ہو جائے یعنی جا اللہ کہہ کر خاموش ہو جائے جا الدی کا معنی بنتا ہے آیا میرے پاس ایسا شخص اب کیسا شخص آیا ایک دم سے تشنگی اور مخاطب پریشان ہو جائے گا اور مخاطب کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ کون شخص آیا اس کے پاس اب اس کے لیے یعنی موصول جہاں پر بھی ہوگا جی موصول جہاں پر بھی ہوگا تو اس کے لیے کیا چاہیے ہوگا ایک ایسا جملہ چاہیے ہوگا مزید کہ جو کیا کرے اس کی وضاحت کرے گا اور اس کو مکمل کرے گا اسی کو صلاح کہتے ہیں کہ الدی اتنا تو کہہ دیا تھا جا الدی ٹھیک ہے ابو آگے جب آ کہ الدی ابو و عالمن کہ جس کا باپ عالم ہے یعنی میرے پاس ایسا شخص آیا کہ جس کا باپ عالم ہے تو اب جہاں تک جملہ ہو جائے گا جہاں بھی اس میں موصول آئے گا اس کے لیے چاہیے ہوگا جہاں کہیں بھی آئے گا اس میں موصول اس کے مابعد والے کلام یا اس تک جو کلام ہوا ہوگا وہ نامکمل ہوگا اس کے اندر تشنگی باقی ہوگی سامع اس کی طرف امیدوں سے اور للچائی ہوئی نظروں سے متکلم کی طرف دیکھ رہا ہوگا کہ اس نے ابھی آگے کوئی اور کلام کرنا ہے تب ہی جا کر بات مکمل ہوگی تو اس میں موصول کے بعد اس میں موصول کے بعد وہ ایسا جملہ جو آئے گا جو اس کو مزید واضح کر دے گا اور اس کے ابہام کو دور کر دے گا اسی کو کیا کہہ دیتے ہیں صلہ کہتے ہیں موصول کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے صلا صلہ وہی ہوتا ہے یعنی جو اس, اس کے ابہام کو دور کرتا ہے اور اس کی یعنی جو ہے اس کے اندر ابہام تھا یا جو بات نامکمل تھی اسی بات کو مکمل کرتا ہے اور جو ابہام آیا تھا اس کو کیا کرتا ہے دور کرتا ہے اب اسی مثال کے اندر دیکھ لیجئے جا اللدی ابو عالمن کہ جا الدی جا آ فعل ہے کہ آیا الدی ایسا شخص اب کیسا شخص آیا کے یہ بات پوری نہیں ہے اس کے اندر ابام ہے کہ کیسا شخص آیا تو آگے کہہ دیا ابو عالم کہ جس کا باپ عالم ہے تو اب جب یہ بات کہہ دی تو اب یہ بات کیا ہوگی مکمل ہوگی اور اس پہلے والے ابام کو جس میں مصول کی وجہ سے آیا تھا اس ابام کو اس مابعد والے جملے نے یعنی بعد والے جملے نے اس کو کیا کر دیا مکمل کر دیا کہ ایسا شخص آیا ہے کہ جس کا باپ کیا ہے عالم ہے تو یہ جو موصول ہوا اللہ دِی اس میں موصول ہوا اور اس کے بعد جو پورا جملہ ہے ابو و عالم یہ پورا ایک جملہ کیا ہے صلہ بن رہا ہے کس کے لیے اللہ دِی اس میں موصول کے لیے پھر موصول صلہ مل کر ماقبل کے لیے کچھ نہ کچھ بنتے ہیں تو اب صلا آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا کہ صلا کس کو کہتے ہیں موصول تو آپ لوگ پڑھ لیں گے اص موصولہ یہ یہ ہیں اور صلا کیا ہوتا ہے یہ سمجھ میں آیا آپ کو رول نمبر دو بالخصوص اور باقی سب بالعموم جی الحمد للہ اللہ اس میں موصول یعنی جو چیز اس میں موصول کیا اس سے ماہ قبل جملے کے ابہام کو دور کرے اسی کو سلا بھی کہہ دیتے ہیں اس کے بعد آپ چلیں الجا اللہ جی ابو ایک مثال آ ہے تو آپ سمجھ لیجیے اس کے ترکیب کرنے کا طریقہ ترکیب کرنے کا طریقہ ہمیشہ سے کیا ہوتا ہے یعنی کوئی بھی جملہ ہو آپ نے اگر اس کی ترکیب کرنی ہوگی تو ہم اس کی ترکیب کیسے کریں گے جا الزی ابو عالمن ہم ترکیب کرتے ہوئے شروع سے بالکل ابتدا سے آخر کی طرف جائیں گے شروع سے بتاتے ہوئے یعنی شروع سے ترکیب کرتے ہوئے آخر کی طرف جائیں گے یعنی شروع جا جیسے جا پہلے جا کو دیکھیں گے کہ جا کیا ہے پھر الزی کو دیکھیں گے کہ الزی کیا ہے ابوہو کو دیکھیں گے کہ ابوہو کیا ہے پھر عالمن کو دیکھیں گے کہ عالمن کیا ہے یعنی پہلے شروع سے آخر ایک ترتیب کے ساتھ جائیں گے لیکن پھر یہ ترتیب الٹ ہو جاتی ہے پھر آخر سے ہمیں واپس آنا پڑتا ہے اسی کو ترکیب زنجیری بھی کبھی کبھی کہہ دیتے ہیں جیسے زنجیر کی کڑیاں ہوتی ہیں کہ ایک کڑی دوسری کڑی تو ہر ایک کڑی دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے تو جیسے آپ زنجیر کو اس طرف سے لے کے جاتے ہیں تو ویسے اس طرف سے اگر دیکھیں تو وہ بھی ویسے کی ویسے ہی ہوتی ہے خیر برحال یہ تو وہ نہیں ہے ترکیب بتا دیتا ہوں کہ شروع سے آخر کی طرف پہلے جاتے ہیں اور پھر آخر سے واپس شروع کی طرف آتے ہیں اور شروع میں آ کر بات مکمل ہوتی ہے شروع سے ہی بات شروع ہوتی ہے شروع پر ہی آ کر یہ ترکیب ختم ہوتی ہے مثال کے طور پر اسی مثال کے اندر دیکھ لیجئے جا الدی ابو ہو عالمن اب ہم اس مثال کی ترکیب کرتے ہیں جا اللزی ابو ہو عالمن اب شروع میں ہم دیکھتے ہیں کہ جی دیکھیں جا الدی ابو و عالمن اب مزید کوئی میسیج نہیں کرے گا میں اوپر مثال لکھ کے رکھتا ہوں اس کے بعد یہ ہے کہ سمجھاؤں گا آخر میں پھر پوچھوں گا ٹھیک ہے دونوں طرف آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں مکسلر والے بھی اور ثقائب والے بھی ٹھیک ہے جی اپنے سامنے دیکھ سکتے ہیں جا الدی ابو عالمن سب کو نظر آ رہے ہیں اب بولیے گا کوئی بھی نہیں اس لیے کہ پھر یہ بہت دور چلا جائے گا پھر مجھے دوبارہ لکھنا پڑے گا جا الدی ابو عالمن یقیناً آپ تمام کو نظر آ رہا ہوگا مکسلر پہ بھی اور ثقائب پہ بھی اب دیکھیے اس ترکیب کے اندر اس کی ترکیب یوں کرنی ہے کہ جا سب سے پہلے لکھا ہوا ہے ہم نے پہلے اس کو دیکھنا ہے کہ یہ کیا ہے اسم ہے فعل ہے حرف ہے کیا ہے جا کو دیکھ لیں گے اس پر بات کر کے ہم آگے چلے جائیں گے کہ اگلا حرف کیا ہے جیسے اللہ لکھا ہوا اب اس کو دیکھیں گے کہ یہ کیا ہے اسم ہے فعل ہے حرف ہے کیا چیز ہے یہ بات بھی ہو جائے گی پھر ہم ابوہو پر چلے جائیں گے کہ کو دیکھیں گے کہ ابوہ کیا ہے اسم ہے فعل ہے حرف ہے کیا چیز ہے پھر عالمن کو دیکھیں گے کہ عالمن کیا ہے پھر اب آخر سے واپس کہ ہم نے عالمن کو کیا بنانا ہے جو ابوہوں کے لیے کیا بنے گا پھر ابو اور عالمن دونوں کو ملا کر دیکھنے کہ یہ الجی کے لیے کیا بن رہے ہیں پھر الزی ابوہ عالمن پورے جملے کو دیکھنے کہ یہ جا کے لیے کیا بن رہے ہیں تو پھر آخر میں جا کر پھر جا کو مل کر یہ جا سے آخری بات پھر بھی جا پر جا ختم ہو جائے گی بات کہ کیا بنا یہ مثال کے طور پر اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی ترکیب کرتے ہیں جا آ کیا ہے جی اسم ہے فعل ہے حرفے ہم نے دیکھا جی کہ جا آ کیا ہے فعل ہے ہم نے کہہ دیا کہ جی جا فیل اب بات ختم ہو جائے گی اب ہم آگے چلیں گے اللہ جی کیا ہے اللہ جذی کو ہم نے دیکھا تو ہم نے دیکھا جی ابھی آج ہم پڑھ رہے ہیں اسماع موصلہ تو اللہ اسم اس میں موصول ہے ٹھیک ہے اس میں موصول کو بھی دیکھ لیا اب آگے دیکھتے ہیں کہ ابو ہو کیا ہے ابو ہو یہ دو باتیں ہیں ابو ایک ہے آگے ہو ہو جو ہے یہ ضمیر ہے ابو یہ مضاف ہے اور ہو زمیر ہے آگے ابو ہو یہ ہو زمیر کیا ہے مضاف علیہ ہے یعنی ابو ہو اس کا باپ کس کا باپ یہ حوضمیر راجہ ہے اللہ کی طرف اس کا باپ تو ابو ہو کی نسبت ہو رہی ہے اضافت ہو رہی ہے ہو ضمیر کی طرف ٹھیک ہے تو اب ابو مذاف ہوا ہو ضمیر کیا ہوئی مضاف علیہ بنی اب ہم ابو ہو کو دیکھا ابو مضاف حوضمیر مزاف علیہ ہے. تو مضاف مضاف ال دونوں کو ملا کر ہم کچھ نہ کچھ تو بنیں گے اب ہم یہاں پر کیا بنائیں گے تو مضاف مضافل مل کر مبتا بنیں گے کیا بنیں گے مبتدا مضاف مضاف ال مل کر مبتا بن گئے ٹھیک عالم اب ہم نے عالمن پر جانا ہے کہ عالمن کیا ہے اب شروع میں دیکھا ہم نے کس سے پہلے مبتدا آ ہے تو اب عالمن کو کیا بننا ہے اسم بھی ہے اس پر تنوین بھی آئی ہوئی ہے اور اب اس کو کیا بننا چاہیے یہاں پر خبر بن مبتدا اور خبر مل کر یعنی ابوہ اور عالمن دونوں یعنی ابو مبتدا تھا مزاح مزافل مل کر اور عالمن کیا ہے خبر ہے تو مبتا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریا ہوا جیسے وہ شروع میں ہم نے ایک ترکیب کی تھی ٹھیک ہے اور آپ لوگ کر کے آئے تو ہے ابو و عالمن ابوہ مبتدا عالم تو اب عالم خبر اور ابوہ و مبتدا مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریا ہوئے ٹھیک نہ لکھے نا جملہ اسمیہ خبریا ہو کر یعنی ابو عالمن یہ جملہ اسمیہ خبریا ہو کر یہ الدی کے لیے کیا بنیں گے الدی کیا تھا اس میں موصول تھا اور ہم نے کہا تھا کہ الدوی جب بھی آئے گا یا اس میں موصول میں سے کوئی بھی اسماعی مصولہ میں سے ایک کے میں موصول آئے گا تو وہ کیا اس کے لیے کیا چاہیے ہوگا اس کے ماں کیا بنے گے اس کے لیے صلاح بنے گا تو اب ابو و دونوں مل کر یہ صلا بنیں گے اللہ اس میں موصول کے لیے یہ صلا بن گئے اب الدوی اب اس میں موصول اپنے ماں والے جملے ابو عالمن صلا سے مل کر یعنی موصول صلا مل کر کیا بنیں گے جا اب ہم نے دیکھنے کا جا کو کیا چاہیے جا آ تھا تو فیل کو کیا چاہیے ہوتا ہے فعل چاہیے ہوتا ہے اب ابو الدی اس میں موصول اپنے ماں والے کلام ابو عالم الصلاء سے مل کر یعنی موصول صلہ مل کر فائل بنے جا آ کے لیے گویا الدی ابو عالم پورا جملہ مل کر فائل بنا جا آ کے لیے اور جا فیل فعل اور مابعد والا پورا جملہ فعل مل کر جملہ فیلیا خبریہ ہوا ٹھیک ہے اب یہ ہوگی پوری بات اب دوبارہ سے ترکیب کروں گا شروع میں سے آخر کی طرف جائیں گے جا آ فعل رہنے دو جا آ فعل الدوی اس میں موصول ابو ابو ہو میں ابو مزاف حضن میر مضافل مضاف مضافل مل کر مبتدا عالم خبر مب عالم خبر اپنی مبتدا سے مل کر یعنی ابو سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا ٹھیک ہے اسمیہ خبریہ چونکہ ابو اسم ہے مضاف جو ہوتا ہے وہ اسم میں سے آپ علامات اسما پر کیا آ چکے ہیں تو اسم اور یعنی مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر صلا ہوئے الدوی اسم میں موصول کے لیے موصول اور صلہ مل کر موصول اور صلہ مل کر کیا بنے فائل بنے جا فعل کے لیے فعل اور فائل مل کر جملہ فعلیا خبریہ ہوئے جی آپ سب بتائیے کہ آپ کو لوگوں کو یہ مثال اور ترکیب سمجھ میں آئی جی سکائب والے بھی بتائیں اور مکسلر والے بھی جلدی سے بتائیں اور جو میں نے سمجھایا ہے اس کا بتائیں جو میں نے نہیں بتایا وہ آپ سے پوچھا بھی نہیں ہے میں نے وہ میری ٹینشن ہے وہ میں جو بتاؤں گا تو بتاؤں گا چلو جی رنگے آتے ہیں یہ بھی لکھ دیں جی اور مکسلر والے بول دیں بھائی آپ لوگوں کو سمجھ میں آئی ہے بات جی پہلے سے تو آپ میسج کر رہے تھے اور اب جب پوچھنے کی بات آئی تو آپ میسج ہی نہیں کر رہے رول نمبر گیارہ چلیے جی. جی رول نمبر کیا ہے رول نمبر تین جو میں نے نہیں پڑھایا تو وہ تو میں نے آپ سے پوچھا ہی نہیں ہے نا جو میں نے پڑھایا ہے وہ سمجھیں آپ تو باقی میں پڑھاؤں گا آپ کو کیوں پریشان ہو رہے ہیں آپ <coughs> تو یہ ہوگی جی میں نے جو آپ کو بتایا کہ اس میں موصول کیا ہوتا ہے اور صلا کیا ہوتا ہے اور اس کی ترکیب کیسے ہوگی ٹھیک ہے اس میں موصول وہ ہوتا ہے کہ جملے کا ایک ناقص جز ہوتا ہے جب تک اس کے ساتھ صلا نہیں مل جاتا نا... تو اس وقت تک کا عمل نہیں بن سکتا ٹھیک جب بھی اس میں موصول آئے گا, کوئی بھی اس کے لیے صلا چاہیے ہوگا ٹھیک جب بھی صلا آئے گا تو اس کی بات مکمل ہو جائے گی کیا ہوتا ہے جو اس کے دھام کو دل کرتا ہے اس کی تفسیر کرتا ہے اب آ کتاب کی طرف سب سے پہلے اسماء وسولہ لکھے ہوئے ہیں اسماعی مسولہ میں سے تین مظفر کے لیے ہیں تین مائنس کے لیے تین کے لیے جمع مظفر کے کو ہیں, دو کو کہتے ہیں جمع تین کو کہتے ہیں یا تین سے زیادہ کو کہتے ہیں ایک کو واحد کہتے ہیں دو کو تسنیا کہتے ہیں اور تین یا تین سے زیادہ کہتے ہیں جمع کہتے ہیں یا ہنسی کا کہتے ہیں تسمیا ٹھیک ہے اور اسی طرح واحد تصنوع جمع مظفر مظفر کو کہتے ہیں چاہے ہو استعمال ہوتا ہے چاہے مظفر مرد ہو یا یہ ہے تو دیگر چیزیں جتنی بھی ہیں جو نر استعمال ہوتی ہیں وغیرہ ہو گیا ہے وغیر وغیر. ٹھیک ہے نر اور جیسے کہتے ہیں جو بھی چیزیں دنیا کے اندر نر اور محدہ میں استعمال اس کو مظفر کیا کہتے ہیں دنیا منس کیا کہتے ہیں اب اسماعی مشغولات اس کے اندر کچھ کے تین کے ہوں آپ دو بلکہ تین ایسے ہیں کہ جو مظفر اور منس دونوں کے لیے یکساں طور پر استعمال ہوتے ہیں یعنی ایسے بھی ورزش جو مضفر کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں اور منص کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں وہ آپ پڑھتے بھی آ چکے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھیے جی اسماعیل رسولہ اسماعیل رسولہ کیا ہے وہ آپ پڑھ چکے ہیں وہ جملے کا کامل جو پورے جملے کا جرج بغیر سلا کے نہیں بن سکتا اللہ گائے تو اصل میں اللہ بھی فحد مذاتر کے لیے استعمال ہوتا ہے اس میں محصول ہے اس میں محصول ہے اللہ بھی وحد مذاتر کے لیے اللہ وانی اور اللہ وائی نے یہ تسمین ہی ہیں اللہ وانی تسنیہ مذاتر کے لیے